صلات و اللہۃ وسلام یا نبی اللہ عل و یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس مبارک سلسلے میں اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے ذکر خیر سے اپنے قلوب و ازہان کو منور کرنے کا سامان کریں گے آئیے سلسلے کی ابتدا میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑنے کے تعلق سے ایک مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ چکے ساری کائنات کلی نبی بن کر جلوہ فرما ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مامن شی الا اللہ علم رسول اللہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں چرن پرن درن حجر شجر کائنات کی ہر خوش کو تر چیز جانتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے بڑا مشکل پشا علی المرتضا کر کریم آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے کریم آلیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے باہر جانے کا شرف ملا فمست وسلام السلام کا یا رسول اللہ فرماتے ہیں ہمارا گزر جس درخت اور جس پہاڑ کے قریب سے ہوا ہر طرف سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی تھی اور وہ صدا تھی السلام علیہ کا یا رسول اللہ کسی نے کہا نا حجر و شجر جن پہ پڑھتے ہیں درود وہ ہے اللہ کے پیارے محبوب جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے درود دروت علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی, محمد وعلی علی و بارک و وسلم اس سے ہمیں جو مدنی پھول ملا پتھر سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ سلاۃسلام پیش کرے درخت سرکار کی بارگاہ میں سلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرے کائنات کی ہر خوشکو تر چیز اس آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا ادب بجا لائے امتی ہونے کے ناتے غلام ہونے کے ناطے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس بہت بڑے فضل و احسان پر کہ اللہ نے ہمیں ان کا دامن عطا فرمایا اللہ تعالی کا کرم محبوب کی نگاہ عنایت امتی ہونے کے ناطے ہمیں بھی چاہیے کہ روزانہ کسرت کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد ولیحبی وبارکا وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں تاکہ ثواب بھی ملے اللہ وجل کی رضا پانے ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا جب جب اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا ادب و شوق کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں حدییہ سلاۃ سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جن نبوی اداؤں کا بیان سننے کو ملے گا ان اداؤں کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی شامل حال ہو جائے کہ جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مبارک و صلیم میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین عام طور پر ہمارا ایک انداز ہوتا ہے جب ہم سے کسی کے بارے میں سوال کیا جائے نا فلاں کے بارے میں تم کیا کہتے تو مختصر لفظوں میں بعض اوقات بات کی جاتی اچھا آدمی اچھا آدمی ہے تو بعض اوقات اس کے ساتھ کو ایک آدھ اس کا تعریف کا مزید جملہ شامل کر دیا جائے گا اچھا آدمی ہے اس لیے کہ اس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اچھا آدمی ہے اس لیے کہ نماز پنجگانا کا بہت اہتمام کرتا بہت اچھا آدمی ہے اس لیے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا یعنی کچھ چھوٹی موٹی اس کی تعریف ساتھ بیان کر دی جاتی ہے جب کسی کی مذمت بیان کی جاتی ہے تو مزمت میں بھی یار اس کا کیا ذکر کرنا چھوڑو وہ کام کا آدمی نہیں ہے وہ دھوکے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پر نا ہم وہ بات ختم کر کے آگے بڑھتے ہیں لیکن محبت کا تقاضا ہے اور محبت محبت کی دنیا ہی اپنی ہوتی ہے اور محبت کی دنیا میں تاجداری صرف اور صرف محبوب کی ہوا کرتی ہے پیار کرنے والا دائیں بائیں آگے پیچھے وہ ہر چہار جانب سے بے نیاز ہوا کرتا ہے اسے بس ذکر محبوب سے لگن ہوتی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ مدنی پھول بیان فرمایا ذکر المحبوب کر ول ہوں یا کر محبوب کا ذکر یہ تو کستوری کی طرح ہوتا ہے کستوری کو جتنا زیادہ مسلتے چلے جاؤ گے نا اور جتنا زیادہ رگڑتے چلے جاؤ گے اس کی مہک میں اس کی خوشبو میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا محبوب کا ذکر تو کستوری کی طرح ہے اس کا ایک جلوہ اس کا ایک نظارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں عارفے کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں نا کہ جیڑا کسی دا آشک ہندا چرچے اسے دے کر سو سو مکر بہانے کر کے مرنے اسے دے مردا یہ محبت کرنے والے کا انداز بالکل جدا ہوتا ہے پیار کرنے والا یہ تو جب کسی کی بات چلتی ہے نا تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے یار کسی اور کا ذکر کیوں کریں بات کرنی ہے تو میرے محبوب کی کرو کسی کے حسن و جمال کی بات ہونے لگی تو یہ بات کو گھما پھرا کے نہ کسی بھی انداز سے لے کر آئے گا اپنے محبوب پہ یار کس کا ذکر تم نے لے لیا کس کی بات کو چھڑ دیا میرے محبوب کو دیکھو نا کیا میرے حبیب جیسا بھی کو ہے کیا ان جیسا بھی کوئی حسن و جمال والا ہے جیسا حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو دیا ویسا کسی کا کیا ہوگا کسی کے گفتار کا ذکر ہوا کردار کا ذکر ہوا کسی کا کسی بھی اعتبار سے تذکرہ چلا پیار کرنے والے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کو گھما پھرا کے اپنے محبوب پہ لائے گا اور اگر موقع ہی اس طرح کا بنے سلسلہ کلام بھی ہی اس انداز میں چلے کہ کوئی آئے اور آ کر ہم سے ہمارے محبوب کے بارے میں بات کرے تو پیار کرنے والا تو پہلے ہی منتظر ہوتا ہے ملے تو صحیح کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر میں محبوب کی بات کروں جس کے ساتھ بیٹھ کر میں محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ کروں محبوب کی ادائے بے مثال کا تذکرہ کروں کوئی ایسا ملے بس وہ ہو ہم ہوں اور محبوب کی باتیں پیار کرنے والوں کے تو انداز اجدا ہوتے ہیں ایک بار کچھ غیر مسلم مولا مشکل کشاہ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایک ہی سوال لے کر آئے وہ سوال یہ تھا اے ابو الحسن اپنے چچا کے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے او صاف ہمارے سامنے بیان کرو سائل نے تو صرف اتنا سوال کیا نا کہ وہ کس طرح کے تھے ان کی عادات کس طرح کی تھیں کچھ ان کا تذکرہ تو کرو حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ ال کریم برا پہلے سے منتظر بیٹھے تھے کوئی آئے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر محبوب کی باتیں کریں گفتگو چلی سائلین نے یعنی سوال کرنے والوں نے صرف اتنا پوچھا کہ ان کے کچھ صاف ہمارے سامنے بیان کرو حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ ال کریم آپ کتنے پیارے انداز میں گفتگو شروع فرماتے ہیں محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا محبوب کی مبارک عادات کا بیان کیا محبوب کے استعمال کی چیزوں کا بیان کیا سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے اعجاز کا بیان کیا اور نبی باز صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی پیاری پیاری سادگی کا ذکر کیا دہن میں زبان تمہارے لیے ہر علی مرتضا کرم اللہ تعالیٰ وضہ الکریم نے گفتگو شروع کی ذکر محبوب چلا بات بڑی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی, چلی گئی اب غور کیجئے گا کہ حضرت علی مرتض کر اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ان کو کس پیارے انداز میں کس محبت برے انداز میں کس دل نشین انداز میں اور کتنی تفصیل کے ساتھ اپنے آقا کا ذکر سنایا سوال کرنے والے یہ بات پوچھنے والے محبوب کے اوساف سننے کے لیے آنے والے مسلمان نہیں ہیں غیر مسلم ہیں چاہے غیر مسلم آئے اور محبوب کے بارے میں سوال کرے اتنی تفسیر کے ساتھ جواب ہو تو جب اپنوں میں بیٹھتے ہوں گے تو کس انداز میں محبوب کا تذکرہ ہوتا ہوگا حضرت علی کر رحم اللہ تعالی وجہہ الکریم سب سے پہلے سرکار کے مبارک خلیے کا ذکر کرتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم بہت زیادہ دراز قد نہیں تھے آپ کا قد لمبا نہیں تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم بالکل پست قد کے مالک بھی نہیں تھے بلکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا مبارک قد درمیانے قد سے کچھ اوپر تھا سرکار کے صاف بیان کیجئے سوال تو صرف اتنا ہے نا لیکن گفتگو کشتیارے انداز میں شروع ہوتی ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے سراپا کا بیان ہو محبوب کے سراپا کا بیان شروع ہوا سرکار کا مبارک قدر تو اس طرح کا تھا کیا اس کے بعد کہتے ہیں رنگ مبارک سفید تھا جس میں سرخی کی کچھ آمیزش تھی مبارک رنگ کا بیان ہوا پھر بات آگے بڑھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سرے انور پر زلفیں ہوا کرتے تھے اور محبوب کی مبارک زلفیں بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی بالکل سیدھے بال بھی نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرے انور کے مبارک بال کچھ خمدار ہوا کرتے تھے کس پیارے انداز میں حلیہ بیان ہو رہا ہے یہاں تک بات پہنچتی ہے اب اس کے بعد سلسلہ کلام مزید آگے بڑھتا ہے محبوب کی پیشانی مبارک کچھ کشادہ تھی کشادہ پیشانی والے تھے اور سرکار کی جی مبارک آنکھوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں محبوب کی آنکھیں کس طرح کی تھیں یہ سارا سنتے چلے جائیں گے نا اور سننے کے بعد اندر سے دل سے آواز نکلتی محسوس کریں گے کہ حسن و جمالے مصطفی مرحبا صد مرحبا اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو کیسا حسن عطا فرمایا کو سنے سنتا چلا جائے اور عالم تصورات میں عالم تخیلات میں اگر اس سراپا کو سامنے محسوس کرنے کی کوشش کرے پھر کفیت کس طرح کی ہے اللہ تعالی ہمیں یہ مبارک تصور نصیب فرمائے کہ ہم خیال غیر سے دل کو پاک کیے ہر علی مرتزا کر رم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جس محبت کے ساتھ یہ نقشہ کھینچا جس پیار کے ساتھ آپ نے بیان کیا اللہ کرے کہ عالم تصورات میں بند کمرہ ہو تنہائی ہو کوئی آس پاس نہ ہو سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کے رخ انور کا تصور ہو اور نمناک آنکھوں کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں ہدی اخلاق و سلام پیش کرنے کا سلسلہ ہو کہتے ہیں محبوب کی پشانی مبارک کشادہ تھی اور کیسی پیاری آنکھیں تھیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ابھی سرما لگایا سرمگی آنکھیں چمکدار دانت بلند بینی یعنی مبارک ناک قدرے بلندی لیے ہوئے تھے اور سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک کس طرح کی تھی اللہ تعالی سیدنا علی مرتزا کرم اللہ تعالی وضہ کریم کی اس پیاری محبت کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے یقین جانیے ایسا پیارا نقشہ اپنے کھینچانا ہر تحریری فرماتے ہیں کہ سرکار کی مبارک گردن دیکھو نا تو یوں صاف شفاف گردن تھی کہ دیکھنے والا دیکھے تو اسے یوں محسوس ہو کہ گویا چاندی کی ایک سراہی ہے کہ جس میں ذرہ برابر کسی بھی جگہ پر کوئی دھبا نہیں ایسی مبارک گردم اور یہاں تک حلیہ بیان کیا حلیہ بیان کرنے کے بعد اب کچھ نبوی اداؤں کا بیان ہونے لگا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آزاد کس طرح کے تھی سائلین آئے سوال صرف اتنا کیا کہ اے ابو الحسن اپنے چچا کے بیٹے محمد صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ہمیں بتاؤ کیسا پیارا انداز اور کیسا پیارا جواب سلسلہ کلام شروع ہوا چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے ذکر محبوب سناتے چلے گئے کہتے ہیں میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی مبارک چال کے بارے میں نہ بتاؤں جب میرے محبوب چلتے تھے تم مضبوطی کے ساتھ قدم زمین پر جماتے اور محبوب کے چلنے کا انداز پتہ کیا تھا یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا سرکار بلندی سے پستی کی طرف اترتے چلے آ رہے ہیں یہ انداز تھا محبوب کے چلنے کا ویسے بھی میرے مدنی چینل کے ناظرین امیر الی سنت کے مدنی مذاکروں میں بارہا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ امیر علی سنت یہ ذکر کرتے ہیں کہ سرکارت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں جھکی ہوتی تھی نیچی نظروں کے ساتھ سرکارت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پیارے انداز میں چلتے کہ یوں محسوس ہوتا وہ بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں اور جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سر بات ہوئی نا ہم نے بیان کی ابتدا میں کچھ نیتیں کی ان نیتوں میں ایک نیت یہ بھی تھی کہ جو مدنی پھول سنیں گے ہمارے آقا کی ادائیں ہمارے سامنے بیان ہوں گی نا تو اپنے آقا کی ادائیں سنتے چلے جائیں گے اور اللہ کی عطا سے ان اداؤں کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی مبارک آنکھیں جھکی ہوتی تھیں اللہ کرے کہ ہمیں بھی حیا سے آنکھیں جھکانا نصیب ہو جائے نہ دیکھنے کے مناظر سے ہم بھی بچنے والے بنے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو یوں محسوس ہوتا گویا بلندی سے اتران کی طرف آ رہے اور اس کے بعد ایک بڑی پیاری ادا جس کا اگر معذرت کے ساتھ یوں کہوں کہ ہمارے ہاں حد درجہ فکدان نظر آتا ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نا تو کامل توجہ فرماتے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی مصروفیت نہیں کوئی کام نہیں آنے والے کو مکمل توجہ دیتے سرکارت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے بھی آئے بےگانے بھی آئے دشمن بھی آئے دوست بھی آئے سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے کلمہ پڑھنے والے غلام بھی آیا کرتے تھے اور محبوب کی بارگاہ میں جانی دشمن وہ بھی آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو دیکھنے والے کچھ تو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا محبت کی نگاہ سے دیکھنے والے ان کو محبوب کی ہر ادائی دل ربا لگتی اور تنقیدی نظر سے دیکھنے والا وہ تو وہ پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا نا کہ کہاں کوئی ایسا پوائنٹ ملے کہیں کوئی ایسی جگہ ملے کہ جہاں انگوشت ذنی کر سکوں یہ کہہ سکوں دیکھو جی انہوں نے کیا کیا دیکھو ان کے انداز کیا ہے سکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات وہ عظیم ذات ہے وہ عظیم ذات ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایک بھی ایسا فرض آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آنے والا ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے میں گیا تھا انہوں نے تو میری بات ہی توجہ کے ساتھ نہیں سنی میری بات سنی ان سنی کر دی جناب میں گیا میں تو بیٹھا ہی رہا مجھے موقع ہی نہیں ملا گا اپنی بات سنانے کا میں تو یہ چاہتا تھا کہ کچھ تخلیہ ملے کچھ انداز اس طرح کا ہو میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنی بات کر سکوں مسلمانوں کے نبی کے پاس گیا تھا ان کے پاس جا کر اپنے دل کی کو بات کر سکوں مجھے ایسا موقع ہی نہیں ملا انہوں نے مجھے توجہ ہی نہیں دی کوئی ایک بھی اس طرح کا آپ نہیں دکھا سکتے کہیں کوئی بھی اپنے تو اپنے ہے نا بیگانوں میں بھی اس طرح کی بات کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا بڑا مشکل کچھ علی المرتضا کرم اللہ تعالی وضح الکریم اس کے بعد ایک نبوی اعجاز کا بیان فرماتے ہیں ایک ایسی چیز جو عام اکلوں میں آنے والی ہے ہی نہیں ہے آپ یوں کہہ دیئے یہ محبوب کا ایک ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قد کے بارے میں بھی ہم نے سنا نا سرکار کا قد بہت لمبا نہیں تھا بہت پست بھی نہیں تھا درمیانے قد سے قدرے اونچا قد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لیکن ایک بڑی پیاری بات یہ ہے کہ جب سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں قیام فرماتے تو محبوب سب سے بلند دکھائی دیا کرتے تھے کیسی تیاری ادا نہیں قدم مبارک ظاہری اعتبار سے اگر دیکھیں تو درمیانے ایک سے قدرے اوپر ہے لیکن جب نبی اپل تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے سب سے بلند دکھائی دیتے اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے تھے سب اس سے نمایاں محسوس ہوتے ہیں یہ بھی عرض کرتا چلوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹھنے کے لیے باقاعدہ الگ سے شخص مخصوص نہیں فرمائے نہیں الگ سے مسلط سجی ہوئی ہو الگ سے جگہ بنی ہوئی ہو آنے والا آئے آ کر دیکھے تو اسے یوں لگے کہ جناب یہ جو بلند جگہ پر بیٹھے ہوئے نا یہ مسلمانوں کے نبی ہوں گے ایسی سرکار کی ادا نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ جل جلال نے کیسا حسن و جمال دیا تھا کیسا کمال دیا تھا اور کس قدر اللہ تعالیٰ جل جلال نے او جو کمال محبوب کو آتا فرمایا سرکار اپنے غلاموں میں موجود ہوتے تھے آنے والا آتا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے دیکھ کر پہچان لیا کرتا تھا یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے تاروں کے اندر چودویں کا چاند چمک رہا ہے اللہ تعالیٰ جل ہوں نے محبوب کو ایسا حسن و جمال دیا آپ کی توجہ کے لیے دوبارہ عرض کرتا چلوں یہ جو گفتگو ہو رہی ہے نا یہ ارت علی مرتدہ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم ان آنے والے غیر مسلموں کو محبوب کا تعارف کروا رہے ہیں انہوں نے اگر سوال کیا تھا سرکار کے حساب ہمارے سامنے بیان کیجیے محبوب کس طرح کے تھے کیا سوال تو صرف اتنا تھا محبوب کس طرح کے تھے حیرتے علی یہ مرتضا کر رحم اللہ تعالیٰ وضہ الکریم آپ نے جواب دیا سرسلہ اقلام بڑھتا چلا جا رہا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے حیرتے علی کی گفتگو مکمل نہیں ہو رہی گویا پہلے ہی سے منتظروں کو آئے تو صحیح میرے پاس بیٹھ کر محبوب کی بات تو کرے محبوب کا ذکر سننے والا کو آئے کوئی آئے اور میں اس کے سامنے ذکر محبوب کروں اور شیخ عبدالحق محدث محد سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو دوبارہ دوہراؤں گا ذکر المحبوب کی, کی طرح جتنا زیادہ مسلتے جاؤ گے رگڑتے جاؤ گے ملتے جاؤ گے اسی قدر اس کی محک میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا یہ ذکر محبوب حضرت علی مرتدا سنا رہے اور دہن میں زماں تمہارے لیے جب زبان ہے ہی سرکار کا ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا نام نامی لینے کے لیے تو پھر خاموش کیوں بیٹھے ذکر محبوب کیوں نہ کریں سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں ہر تہے مرتدہ کرم اللہ تعالی وضاح الکریم نے اس بات کو لیا اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں پھر ارشاد فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں نا محبوب کچھ بات ارشاد فرماتے ہیں. تو لوگوں پر ایک خاموشی تاریخ ہوتی تھی خاموشی کسی طرف سے کوئی آوازیں نہیں آ ہوتی تھی ہر طرف سے بس یوں لگتا تھا کہ نظریں سرکار کے رخ انور پر جمی ہوئی ہیں اور کان آپ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سننے کے لیے بے تاب جب سرکار کلام فرماتے مجمع پر خاموشی تاریوں ہوتی اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم خطبہ شاد فرماتے بات فرماتے بیان فرماتے تو اس وقت سامعین پر یعنی سننے والوں پر گریہ تاری ہوا کرتا تھا محبوب کے کلام کو نمناک آنکھوں کے ساتھ سنا جاتا یہاں تک بات مکمل کرنے کے بعد ہرتے علی یہ مرتضہ کرم اللہ تعالی وجہ کریم سرکار کا لوگوں کے درمیان جو رہن سہن کا انداز تھا نا اس میں ایک دو باتیں ذکر فرماتے ہیں سائلین تو صرف یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے ان کے اصاف کیسے تھے وہ کس طرح کے تھے ان کی آداد کیسے تھی ہر علی مرتدا کا انداز محبت دیکھیے کس پیار کے ساتھ کس محبت کے ساتھ اور کس دل نشین پیرائے میں آپ ذکر محبوب سناتے چلے جا رہے ہیں کہتے لوگوں پر سب سے زیادہ رحیم سب سے زیادہ مہربان تھے اور جب کوئی یتیم سرکار کی بارگاہ میں آتا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر محبت سے نوازتے اس قدر محبت دیتے کہ اس آنے والے یتیم کو احساس یتیم ہی جاتا رہتا تھا کس قدر سرکار نوازنے والے تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بےواؤں کے لیے کریم نرم دل والے تھے یہاں تک بات ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھ مبارکباد کی اس کے بعد حیر علی مرتضا کرم اللہ تعالی وجہ ال کریم نے انداز کلام کو تبدیل فرمایا ذکر محبوب سناتے چلے جا رہے ہیں انداز میں کچھ تبدیلی انداز میں تبدیلی میں آپ نے اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی غذا کا بیان کیا محبوب کے استعمال کی چیزوں کا بیان کیا آپ کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم جو کی روٹی تناول فرمایا کرتے تھے سرکار کے جو کی روٹی تناول فرماتے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے سب سے زیادہ طاقتور تھے ہاں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کبھی کبھی جبا بھی تن فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کا مبارک تھا چمڑے کا تھا سائلین نے استعمال کی چیزوں کا ذکر تو نہیں کیا وہ تو صرف یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے ان کے اس طرح کے تھے لیکن محبوب کی بات ہے نا محبوب کا تذکرہ ہے محبوب کا تذکرہ کرنا ہے تو محبوب کا ذکر تھوڑی تھوڑی تھوڑا کیا جاتا ہے محبوب کا ذکر تو بس کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ اللہ حضرت امام عالیہ سنت کا ایک مبارک شعر وہ آپ کی خدمت محنت کرتا ہے چلو محبت کرنے والوں کے انداز یہ ہی ہوتے ہیں نا آپ ایک صدا دل نواز بلند کرتے دکھائی دیتے ہیں کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم کیسی محبت کیسا پیار کیسا محبوب سے الفت و عقیدت کا اظہار ہے کہ محبوب کا ذکر یہ لمحے دو لمحے کی بات نہیں ہوتی یہ گھڑی دو گھڑی کی بات نہیں ہوتی محبوب کا ذکر تو زندگی کے آخری سانس تک جاری رہے گا محبوب کا ذکر یہ تو حشر تک ہم سناتے چلے جائیں گے اور حقیقت بھی ایسی ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت دی سرکار ہر زندگی کے ہر ہر لمحے پر اپنی امت کو یاد کریں امتی محبوب کو بھول جائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے مولا مشکل کشا عالی کرم کر اللہ تعالی وضاء الکریم آپ سرکار کے استعمال کی چیزوں کا ذکر کرنے لگے کہتے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تقیہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی یہاں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں یہ کہتا چلوں کہ الحمد ہمارے شخ طریقت امیر اہل سنت سرکار کی اداؤں کو ادا کرنے کی سوچ رکھنے والے امیر عالیہ سنت کا مبارک تقیہ ان کے استعمال کا تقیہ آپ نے مدنی چرن پر دیکھا ہوگا امیر علیہ سنت کا تکیا بھی الحمد چمڑے کا خجور کی چھال بھری ہوئی محبت کرنے والوں کے انداز یہ ہوتے ہیں تو حیرت علی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کا تکیہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی یہ کہنے کے بعد اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چارپائی پہ آرام فرمایا کرتے تھے نا اس کی بات چلتی محبوب کیسے تھے محبوب کے اوساف کیسے تھے محبوب کی عادات کیسی تھی سائلین تو یہ سوال لے کر آئے تھے لیکن کیا محبت بڑا انداز ہے کہتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استعمال کی چارپائی کی کر کی تھی جو خجور کے پتوں کی رسی سے بنی ہوئی تھی خجور کے پتوں کی رسی سے اس چارپائی کو تیار کیا گیا تھا اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک امامے کا تذکرہ آیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے پاس دو امام تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اپنے استعمال کی چیزوں کے نام رکھا کرتے تھے اس سواری کا یہ نام اس سواری کا یہ نام اس سواری کا یہ نام امام کا یہ نام اصا کا, کا یہ نام بکری گھر میں موجود ہے اس کا یہ نام استعمال کی ساری چیزوں کے نام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھے حیرت علی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استعمال کی چیزوں کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں محبوب کے گھر میں یہ یہ تھا اور ساتھ ہی ساتھ نہ ان چیزوں کے نام بھی بتا رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو امام تھے ایک کا نام صحاب دوسرے کا نام حقاب تھا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اشیاء ضرورت میں ایک تلوار بھی تھی جس کا نام ذوالفکار تھا یوں لگتا ہے کہ حیرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عالم تصور میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پیشے نظر ہے دیکھتے چلے جا رہے ہیں بیان کرتے چلے جا رہے ہیں دیکھتے چلے جا رہے ہیں بیان کرتے چلے جا رہے ہیں ایک چیز بیان کی پھر توجہ گئی یار سرکار کے گھر میں تو یہ بھی تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اس چیز کو بھی استعمال کیا محبوب کے ہاں تو یہ چیز بھی تھی محبوب کی عادتیں اس طرح کی تھیں محبوب کا انداز اس طرح کا تھا بس اسی چیز کو لے کر آپ یہ ذکر سناتے چلے جا رہے ہیں بات کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کہتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کے استعمال میں ایک تلوار بھی تھی جس کا نام ذوالفکار تھا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بھی سفر کیا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی نا اس کا نام ادبا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم نے خچر کو بھی سواری سے نوازا ہے جس خچر پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے اس کا نام دل دل تھا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے لیے جو گدا آپ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا اس کا نام یافور تھا وہ گھوڑا جس پر سرکار نے سواری کیا نا اس کا نام بحر تھا ہاں تمہیں میں یہ بھی بتاؤ ہمارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقدس میں ایک بکری بھی تھی جس کا نام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے برکا رکھا بات یہاں ختم نہیں ہوئی سرسلہ کا نام بڑھ رہا ہے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں جو عصا ہوتا تھا نا سٹک کھونڈی جو آسار سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کے دستے انور میں ہوا کرتا تھا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم اسے ممشوق فرمایا کرتے تھے محبوب کا مبارک جھنڈا اس کا نام لبال حمد ہے اور اس کے بعد ہم کچھ مزید آدات کا بیان کرتے ہیں کہتے تمہیں اپنے محبوب کی سادگی نہ بتاؤں ہمارے محبوب کتنے سادات اور کیسی پیاری پیاری ادائیں تھیں غلاموں کی کتنی دیکھ بھال رکھا کرتے تھے اور کس انداز میں نوازا کرتے تھے ان کو تکلیف نہ پہنچے ان کا خیال ان کا احساس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اترتے اپنے مبارک اونٹ سے اترے تو اونٹ کی نکیل کسی غلام کے ہاتھ میں دینے کے بجائے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھ کر نہ اس کو کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم باوجود اس کے اتنے سارے غلام خدمت ایک میں حاضر ہوتے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لا کر ان کو چارہ بھی ڈال دیا کرتے تھے کتنے بختور تھے وہ اونٹ بھی کہ جن کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کا یوں اس انداز میں قرب ملتا سرکار ان کی پیٹ پر سوار ہوتے ان کو اپنے ہاتھوں سے باندھتے اپنے ہاتھوں سے ان کو چارہ ڈالتے اور پھر حاضر علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مبارک کپڑے پر پیوند لگانے کی حاجت محسوس ہوتی نا ازواج واجب متحرات گھر میں موجود ہیں لیکن نبوی ادا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک کپڑے پر خود ہی پیوند لگا لیا کرتے تھے اور جوتے کی اصلاح اگر اس کی حاجت محسوس ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم اپنے جوتے کی اصلاح یہ بھی خود کر لیا کرتے ہیں جب مکمل حلیہ بیان ہوا سرکار کی عادات کا بیان ہوا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کا تذکرہ ہوا اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کے استعمال کی چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ ال یوں کہتے ہیں یار کس ادا کا ذکر کروں کس ادا کو چھوڑوں کی تو ہر ادا ہی دل ہے ان کی تو شان ہی کیا ہے کہ کس کس چیز کا بیان کروں اللہ حضرت سنت کہتے نا تیرے تو وس اے بے سے ہیں بری حیر ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے میں کسمس کا بیان کروں کسمس کو چھوڑوں کہتے یہاں تک بات پوری ہوئی نا ایک جملے میں تمہیں نہ بتاؤں کہ محبوب کیسے تھے تم سرکار کا ذکر سننا چاہتے ہو نا محبوب کے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو میں ایک جملے میں بات ختم کرتا ہوں وہ ایک جملہ کیا ہے کہ بلا ہوں بلا باغا ہوں مسلا نہ ان سے پہلے کون جیسا دیکھا ہے نہ ان کے بعد کون جیسا دیکھا ہے بس مکنی یعنی بات ہی ختم کر دوں نا ایک جملے میں اگر ذکر کرتے چلے جائیں, چلے جائیں گے سناتے چلے جائیں گے سناتے چلے جائیں گے سناتے چلے جائیں گے کسی نے کہا نا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیرے او صاف کا باب بھی پورا نہ ہوا یعنی کس چیز کو لیا جائے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ایک ایک حدیث کی شرح میں کئی کئی صفحات علما نے لکھے اور اس کے بعد بھی ہر دور میں کئی چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رشادات کی روشنی میں مزید سامنے آتی چلی جا رہے ہیں سائنس کی ترقی کا دور کہا جاتا ہے نا آج کے دور کو علوم و فنون کی میراج کا دور کہا جاتا ہے یہ سائنس جتنی ترقی کرتی چلی جائے گی نا اتنا ہی زیادہ ہمارے آکا کے شان و عظمت آشکار ہوتی چلی جائے گی حیرت علی مرتضی کم اللہ تعالیٰ وضاح الکریم آپ نے کتنے مختصر لفظوں میں بات ختم کی کس ادا کا ذکر کروں کس ادا کو چھوڑوں ہر ادائی دل و ربا ہے اور ہر آپ صلی اللہ تعالی علیہ کی عادت ایسی حسین اور دل نشین ہے کہ جی چاہتا ہے کرتے چلے جائیں لیکن ایک جملے میں بات ختم کرتا ہوں لم آرا ولا لاہو مثلہ نہ ان سے پہلے کون جیسا دیکھا ہے نہ ان کے بعد کون جیسا دیکھا ہے تو پھر کیوں نہ کہیں کہ سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اور اللہ حضرت سنت کتنے پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ حسن تیرا تھا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے وہی دھوم ہے ان کی ماشاءاللہ اللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے محبت کرنے والوں کا انداز ایک ہمارے سامنے آیا حیرت علی تعالی وجہہ کریم کی یہ حسین عادت کریمہ میرے خیال ہے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین محبت کرنے والوں کے انداز واقعی جدا ہوا کرتے ہیں محبوب کی بات آتی ہے تو محبوب کی بات آنے پر نہ زبان رکتی ہے نہ قلم رکتا ہے نہ ہی محفل ختم ہونے کا نام لیتی بس سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں ذکر محبوب ہی چلتا چلا جاتا ہے آپ کے سامنے تو دودے تاج بڑی محبت کے ساتھ کسی نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر اس میں کیا جو ادا مولا مشکل کشا علی المرتضا کرم اللہ تعالی وضاح الکریم کی ذاتی گرامی میں نظر آتی ہے نا وہی پیاری ادا دودھ تاج لکھنے والے کے قلم میں نظر آتی ہے وہاں بھی ذکر محبوب چلتا ہے چلتا چلا جاتا ہے چلتا چلا جاتا ہے چلتا چلا جاتا ہے محبوب کی بات آتی ہے بات بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں بھی یہی کیفیت نظر آتی ہے تاج شروع کس انداز میں ہوتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے نا تو محبت کرنے والے کا انداز ہوتا ہے کہ وہ القاب ذکر کرتا ہے اوساف ذکر کرتا ہے ہمارے محبوب تو ہیں ہی وہ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جن کو اپنا محبوب فرمایا کسی نے کہا نا اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں حقیقت ہی ایسی ہے اللہ تعالی نے ہمیں محبوب دیے ہی وہ ہے جو محبوب خدا ہے ہم کسی محبت کرنے والے کے انداز کو دیکھیں کسی مذہبی شخصیت سے محبت ہوگی حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث شیخ التفسیر کتنے سارے القابات ذکر کیے جاتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے کسی کا ذکر ہوگا تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ جو جو ذکر کیا جا سکتا ہے وہ بھی اور جو مزید بڑھایا جا سکتا ہے وہ بھی پتا نہیں کیا کیا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے یہاں انداز کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے القابات سے بات صاحب الطاج بل معراج بل براک و العلم دافع البلا بل وبا بل قحط و المرض و العلم اسمو مكتوب مرفوع مشبوع منقوش فی اللوح والقلم یہ درود تاج کئی جگہوں پر آپ کو مل جائے گا دوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مطبعۃ المدینہ نے مدنی پنج سورا یہ کی مدنی پنج سورا کے صفحہ نمبر ایک سو چہتر پیج نمبر ون سیون سکس اس پر پوری تفصیل کے ساتھ درود تاج بھی ذکر کیا گیا اس کا ترجمہ بھی ذکر کیا گیا ہم اس آقا پر درود بھیجتے ہیں جو صاحب تاج بھی ہیں صاحب میراج بھی ہیں صاحب براق بھی ہیں صاحب علم بھی ہیں ہمارے آقا وہ تو داس رنج و بلا ہیں ان کا نام تمہیں بتاؤں کتنا عظمت والا ہے ان کا نام اللہ نے بلند کیا اور ان کے نام کے ذریعے اللہ تعالیج جل جلالہ نے لوہ و قلم کو تابانیاں عطا ہیں میرے محبوب وہ تو سید العربی والم عجم ہے اجمیوں کے بھی سردار ہیں عربیوں کے بھی سردار ان کے جسم کی کیا بات کرتے ہو جسم ہوں معطر معتخار منور فی البیت والحرم ان کا مبارک جسم بڑا خوشبودار جسم ہے پھر ذکر کرتے ہیں شمس الدحا, بدر الدجا صدر العلا. یہ صرف بطور نمونہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں بقیہ پڑھیں گے اس کا سرجمہ پڑیں گے تو آپ کے سامنے آئے گا کہ ہمارے محبوب کیسے تھے چودویں کے چاند ہدایت کے نور تاریخ رات میں چراغ جمیر الشیم بڑی پیاری عادتوں والے شفیع کئی امتوں کی مغفرت کا ذریعہ سرکار کی ذات گرامی بنے گی امتوں کی شفات کرنے والے جودی وال کرم وہ تو صاحب جود و کرم ہے ان کی سخاوت کے کیا کہنے یہاں ہاں یہ ہوتا ہے مانگنے والا آتا ہے بار بار دستک دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے جب پتہ چلتا ہے نا جناب یہ جان نہیں چھوڑے گا تو پھر آواز آتی ہے یار اس کو کچھ دو جان چھوڑا وہاں ایسا نہیں ہے سرکار کی بارگاہ میں سوالی آتا ہے ایک مرتبہ آتا ہے نا ایک مرتبہ میرے آقا اتنا عطا کرتے ہیں اتنا عطا کرتے ہیں دوبارہ کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہمارے آکا کی ادائیے ہمارے آقا کے اندازی ہیں امام حضرت سنت کہتے ہیں نا واہ کیا جود و کرم ہے شاہبت ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا پھر کہتے ہیں اللہ ہوں اللہ ان کی حفاظت کرنے والا بجی بری لو جبریل تو ان کا خاطے میں سعید الملائے جبریل امین یہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے خادم میں جبریل امین علیہ آپ نے مختلف انبیاء کی خدمتوں میں حاضری دی نا کئی انبیاء کے پاس گئے بعض انبیاء کے پاس تین مرتبہ پانچ مرتبہ دس مرتبہ اس سے زیادہ مرتبہ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے مقام رفیع پر قربان جائیے کہ سید الملائکہ کا جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں چوبیس ہزار مرتبہ حاضر ہوئے چوبیس ہزار مرتبہ مولانا حسن اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر نہیں محبوب کا سراپا دیکھے بغیر اگر چین آتا محبوب کا روخانور دیکھے بغیر اگر قرار آتا بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر جبریل بار بار خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو وراء ورا نا سرکار کے صدقے جو اس امت پر کرم ہوا اس امت پر وہ کرم نوازی کیا ہے وہاں اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کے سلسلے رہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس امت پر کیا کرم نوازی ہوئی ہر سال شب قدر آتی ہے سورہ قدر کی تلاوت کرے نا تو سورہ قدر میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ذکر کیا تنزل ملا اکتر جبریل امین ہر سال اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے پاس بھی تشریف فرما ہوتے ہیں سرکار سے محبت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم سے محبت ہے سرکار کی امت سے بھی محبت ہے اس محبت کا جلوہ کس انداز میں ظاہر ہوتا ہے کہ جبریل امین سید الملائیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی امت کے پاس بھی ہر سال شب قدر کے موقع پر آتے ہیں سورہ قدر جب نازل ہوئی تب سے آنے کا سلسلہ بھی اگر ہو تو تب سے لے کر اب تک تقریباً ڈیڑھ ہزار سال ہونے کو ہے ڈیڑھ ہزار سال کئی سو مرتبہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس آ چکے اللہ تعالی حضرت مرتبہ کرم اللہ تعالی وجہہ کے اس انداز محبت کا صدقہ ہمیں نصیب کرے اور اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں میں بیٹھ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے دوست احباب میں بیٹھ کر جہاں بھی بیٹھے نا بس ذکر محبوب سناتے چلے جائیں ہماری نجی محافل گھر کا ماحول ہو دو صحباب تجارت والے کاروباری ساتھ بیٹھے ہوں کسی بھی طبقے کے لوگ ہونا کون سا ایسا طبقہ ہے کون سی ایسی جگہ ہے کہ جس کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رہنمائی کے مدنی پھولنے دیے جن کے ساتھ بھی بیٹھے سرکار نے ان کے بارے میں کیا فرمایا اس کے لیے کیا ہی اچھا ہو سیرت رسول عربی مکتبۃ المدینہ نے شاید کی اس کے علاوہ سیرت کے موضوع پر کئی ایک رسائل بھی الحمد للہ مکتبات المدینہ نے جاری کی ان کو لیجئے پڑھیے اپنے آقا کے ذکر خیر سے اپنے قلب و روح کی تسکین کا سامان کرتے چلے جائیے اللہ تعالی توفیقِ عمل نصیب فرمائے اور اللہ کرے کہ ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر ہی میں جیے سرکار کی غلامی میں اللہ تعالیٰ جینا مرنا نصیب فرمائے یا خدا جسم میں جب تک کے میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے میری نظر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے آمین بجا نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم